شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدےاسلام.com رب یہ شکوے کے بعد تخویف ہے خلاصہ آوال قیامت انجام فریقہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آوال قیامت آوال قیامت, آوال قیامت با وقت نفخہ ثانیہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت یہ احوال ہوں گے جب ہلائی جائے گی زمین سخت ہلانا یہ مفول مطلق برائے تاکید ہے پڑھائے ناخ کے اندر اور نکال دے گی زمین اپنے سب بوجھوں کو زمین کے اندر جو مردے ہوں گے وہ بھی باہر آ جائیں گے اور خزائن بھی باہر آ جائیں گے اور کہے گا انسان زمین کو کیا ہو گیا ہے یہ خلاف عادت یہ نکال رہی ہے کیا ہو گیا ہے تحیر انسان اس دن بیان کرے گی زمین اپنی ساری خبریں آپ اس زمین کے اوپر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ گواہی دے گی کہ ان لوگوں نے قرآن پاک میرے اوپر پڑھا تھا جو لوگ بدماشیاں کرتے ہیں تو زمین ان کے خلاف گواہی دے گی نہیں دے گی ہے بیان کرے گی زمین اپنی خبریں بے ان ربا کا وہ حال حاصہ بے شہادت لوگ حیران ہوں گے کہ زمین کیسے بول رہی ہے تو اس کی حیرانگی دفاع کی گئی کہ جس اللہ نے اس معمولی زبان کو بلوایا ہے وہ زمین کو بھی بلوائیں گے بائیں طور کے تحقیق رب تیرے نے حکم کیا واسطے اس کے بولنے کا یو میز یس تنہا سوچتا تھا اس دن ہو جائیں گے لوگ مختلف گراہ قبروں سے نکلیں گے مختلف گراہوں کے اندر آئیں گے چوں آئیں گے لے جو آمال تاکہ دکھائیں جائیں آمالہ اپنے کیا منا دکھائے جائیں تو بتاؤ کیا دکھائیں جائیں حساب و کتاب ہو گئے نہیں قبروں سے نکل کے آئیں گے میدان حساب میں اور ان کے اعمال دکھائے جائیں گے کیا ہوگا حساب و کتاب ہوگا نمبر ایک نمبر دو دوسرا معنی سمجھو غور کر کے بیٹھو پہلے معنی میں نے کیا کیا ہے اس دن ہو جائیں گے لوگ قبروں سے نکال کے مبتل اب دوسرا معنی یوں کرو اس دن لوٹیں گے لوگ میدان حساب سے پہلے کیا تھا کہ میدان حساب میں آئیں گے اب کیا ہے میدان حساب سے واپس لوٹیں گے تاکہ دکھائے جائیں جزاع مال ہم اب یہاں ہنس مضافہ ہوگا تاکہ اپنے عملوں کا بدلہ دیکھیں وہ کیسے دیکھیں بحشت بہشت میں چلے جائیں دوست کی دو, دو بدلہ دیکھیں گے پمیامل مسکار ذرہ تفصیل جزا